سید محر علی شاہ رحمدال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 سبحان الله ارشاد باريا للفقراء الذين احطنوا في سبيل الله سبحان الله لا يسالون الناس إلهًا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 میرے بچانے لگتے ہیں جی مچھرخانے کا جانور باہ پر بھائی چاہے آسمی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 مخمل پرماندان دنیا جڑے تے مکھمل جنا بی کپڑے نے رنگ لینی ابھی تیرا راہ ماری خریدا تیر ہکار پاسے نہیں پہن دے, دے.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 منڈو میرا میں ہر کے خود اندر حمر دلی میں شراب خانے کو, پی کی مطلب تعلیم دے کی کو ہو نہیں دیکھا شراب پی گیا کی مطلب میں دے تعلیم نے سکون کی کسی اقل کے ہوشالے نہیں دیکھا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 پتا نہیں کنا جسا کے میرا پیا میں اپنے آپ کا سارا کچھ اقبال نردیت ہی سابت کر رہا پروفیسر ٹان ٹان کرے گا ہر کے خورد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 سبحان اللہ اقبال فرما چلے رہے رنگ اور صبح کا تاج رہے رنگ خوشبو کا تاجر ہے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 ماما جی نہیں کرو اپنا رنگ لا لو سان گڈی اور تمہیں رنگ لاگا نی کر سا آپ بابا جی گڈی لے کے گیلا سارا رنگ لا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 کھولے سورت کرے چلے آپ بھاپو پے رنگ راشد ہے ہر رنگ کے برباد ہو گیا لے تاجر رنگ رو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 کر کے لی پھرنے خوش ہوا پھرنا میں ترقی تاجر رنگ پوردان کپڑے بھی ہے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 کے فریق فریق کتر دے لو مرچ لانے شالا تھل لو مرچ لگے لوگ مرچ لا کے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 جی بالکل کملے مرن سال صرف چاچا کھانا کنک نہیں ویچ بے ایک کنک نال کنیا فیکٹری توڑ نے کس کا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 گنگم کے راؤ مسجد سے ہم نکل گئے بسکٹ کی چاٹ میں تندر دی جانا میرے سر کیوں دن چھٹیا تھے نا بسکٹ کی ویکٹ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 تھے سن لوگ فورسٹ دسی جائے فرنگی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 یہ گلنسی نا چیز دیکھا جی جا رہا مر آکبال سمتلوائی میں رنگ گوارا کر چمن تلخ نوائی میں گوارا کر چمن جو کچھ بھی بولنا وا سب نو برداشت کردر مر جائے اس کرنا پہ رہے Me. Da hay mere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 سبق اقبال ساڈا آگے پر مطلب چل رہا ہے دو شے رہ گئے چشمے تو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 ال ایم <سلام> سیا لے باغ گولا ویک کے شرک نہیں ہویا اسی ادور دے جوڑے باغ کا سب سی لونڈے باغ نہیں اہم نبی پاگ سرکار نے گلامی جا باز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 تو آتاب جو دیکھ لو کی لکھا ہر واہ سلا تین بدلوا تین اشرف علی خان صاحب کی لکھی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 لگی پہن لگی کہنے لگی چھ کو شرم نہیں آتی نیچے بھوسا گراتی جب گراتے ہو ساتھ دانے بھی گر جاتے ہیں تمہیں ہزار نہیں آتی دانے جو گراتے ہو تو وہ بےچارا بولا बोला کی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 جس پلے فل بندے ہو گا شرمال اور دنت منداں سخن محمد میرے خبروں ہل ہو جس پلے فل بندے آوے درد مند خے جان چاہیے کل جر میں سابت کرنا چاہتا ہو ہمارا استعمال تنقید تن تن نہیں ترکی بھی ہے